والا قز ارسل علاقوں میں ہی اور بے شک ہم نے حضرت نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا آپ نے اپنی قوم سے فرمایا انی لکم ندیر بے شک میں تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں اللہ تعبدو اللہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو انقاف علیہ کم آداب یوم علی بے شک دردناک دن کے عذاب کا تم پر میں خوف کرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا حضرت نوح علیہ سلاۃ وسلام نے اعلانِ نبوت فرمایا چالیس سال کی عمر میں اس وقت پوری دنیا میں کافر تھے آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو یہ بات بتائی کہ تم جو گناہ کر رہے ہو مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا تم توبہ کر لو ایک روایت کے مطابق بہتر اور دوسری روایت کے مطابق بیاسی اور اصل تعداد اللہ ہی جانتا ہے اتنے لوگ آپ پر ایمان لائے ساڑھے نو سو سال آپ نے تبلیغ فرمائی تو کافر اکثر یہ کہتے کہ جب سے آپ نے تبلیغ شروع کی اس وقت سے لے کر اب تک آپ ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اللہ کا عذاب آ جائے گا گناہ مت کرو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا پھر جب آپ کو تبلیغ کیے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے حکم فرمایا کہ آپ سال کے درختوں کو بوئیں اس سال کے درخت وہ درخت ہیں جس سے بڑے بڑے تختے بنائے جاتے ہیں آپ نے ان کے بیج بوئے وہ درخت 20 سال میں تیار ہوئے تو کافر مذاق اڑاتے کہ تم پہلے نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اب کسان بن گئے ہو کہ درختوں کے بیج بو رہے ہو نوزب اللہ نظام ان 20 سالوں میں جب تک یہ درخت تیار ہوئے جب سے آپ نے بیج بوئے ان 20 سالوں میں کسی کافر کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو یہ بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت علیہ السلام نے اپنے جادو سے بندش کر دی ہے ہماری اولاد روک دی ہے یہ اولاد اس لیے نہ ہوئی کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا تھا تو جو بچے تھے وہ 20 سالوں میں جوان ہو گئے اور باقی وہ جوان ہونے کے بعد بھی وہ کافر ہوئے اب کوئی بچہ ایسا نہ تھا جس کی عمر بیس سال سے کم ہو پھر آپ نے ان درختوں کو کاٹا اور درختوں کو کاٹنے کے بعد ان کے تختے بنائے اور کشتی بنائی یہ کشتی آپ نے دو سال میں مکمل فرمائی اور اس کشتی کی لمبائی اور چوڑائی بعض مفسرین نے اس طرح بیان کی فرمایا اس کی لمبائی چھ سو ہاتھ تھی چھ سو ہاتھ کا اندازہ ہم فی زمانہ تین سو گز میں کرتے ہیں یعنی تین سو گز اس کی لمبائی تھی اور اس کی چوڑائی سو ہاتھ یعنی پچاس گز تھی اور اس کی اونچائی ساٹھ ہاتھ یعنی تیس گز تھی اب سوچیں کہ تین سو گز لمبی پچاس گز چوڑی اور تیس گز اونچی یہ کشتی تھی یہ بھی ایک اندازہ ہے اصل حالت تو اللہ ہی جانتا ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں حضرت نو علیہ سلاۃ وسلام نے یہ کشتی بنائی اس کی تین منزلیں آپ نے بنائی پہلی منزل میں آپ نے درندوں کو اور کیڑے مکوڑوں کو رکھا دوسری منزل میں آپ نے چوپایوں کو رکھا اور تیسری منزل میں آپ خود تھے بہتر یہ جتنی تعداد مومنین کی تھی وہ مومنین تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بھی رکھا گیا آپ کا جسم مبارک مردوں اور عورتوں کے بیچ میں رکھا گیا ایک طرف مرد بیٹھے دوسری طرف عورتیں بیٹھیں اور پرندے بھی اوپر کی منزل میں تھے جب حضرت نو علیہ السلام بسم اللہ پڑھتے تو کشتی چلتی اور جب آپ رخ موڑنا چاہتے تو بسم اللہ پڑھتے جب آپ اسے روکنا چاہتے تو بسم اللہ پڑھتے جب آپ اسے پیچھے کرنا چاہتے تو بسم اللہ پڑتے یہ کشتی چھ مہینے تک پانی میں گھومتی رہی اس کا پورا واقعہ اس رکو میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے حضرت نو علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف قول ہیں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عمر ساڑھے نو سو سال ہوئی لیکن محققین فرماتے ہیں آپ کی عمر ساڑھے نو سو سال سے بڑی ہوئی اس لیے کہ ساڑھے نو سو سال تو صرف آپ نے تبلیغ فرمائی ہے چالیس سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر طوفان کے بعد آپ تقریباً ساٹھ برس دنیا میں موجود رہے اس طرح آپ کی عمر ایک اندازے کے مطابق ایک ہزار اور پچاس سال ہوتی ہے جو لوگ ہر چیز کو اپنی عقل سے توڑتے ہیں ان کے لیے بڑی نصیحت ہے فی زمانہ آپ بتائیے ایک ہزار سال سے اوپر کسی کی عمر کا تصور ہوتا ہے سو سال سے اوپر کا کوئی ہو جائے تو حیرت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے پچھلے لوگوں کی عمریں ہزار دو سال ہوا کرتی تھیں ایشا فرمایا فقول المل الفرو مومی ماں اللہ بش مثلا نا تمام کافر قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں یعنی نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھا ان کے کمالات اور ان کے فضائل اور ان کی طاقتوں پر ان کی نگاہ نہ گئی وہ تو سمجھے دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں دو ہاتھ ہیں ہمارے جیسے بشر ہیں تو وہ یہ کہنے لگے جب آپ ہمارے جیسے بشر ہیں تو آپ پر وہی کیسے آتی ہے آپ کو فرشتہ نظر آتا ہے ہمیں تو نظر نہیں آتا تو یہ سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے کہ انسان نبی کو اپنے جیسا سمجھے نبی کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے اللہ نے انہیں وہ مقام دیا کہ وہ دنیا میں موجود رہتے ہوئے جب چاہیں جنت کو دیکھ لیں جب چاہیں جہنم کو دیکھ لیں جب چاہیں فرشتوں کا دیدار کر لیں جب چاہیں عرش کو دیکھ لیں اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی صحابہ سے فرماتے میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے آپ نگاہ اٹھاتے اور فرماتے کہ میں آسمانوں کو دیکھ رہا ہوں آسمان پر کوئی چار انگل جگہ ایسی باقی نہیں جہاں پر فرشتہ موجود نہ ہو میں فرشتوں کی تصویرات سن رہا ہوں کبھی آپ فرماتے ایک جہنم میں پتھر گرا ہے بعض روایت نے فرمایا ستر سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا اب جا کر وہ گہرائی میں گرا ہے اس قدر جہنم کی گہرائی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صحابہ کرام کے سامنے یہ باتیں بتاتے تو صحابہ ادب تھے وہ یہ نہ کہتے یا رسول اللہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں تو آپ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا وہ بے ادب نہیں تھے وہ با تھے تو وہ فرماتے آ ہم ایمان لائے اور وہ اور ہم نے اسے سچ سمجھا اور اس کی تصدیق کی اگر اس پر مزید تفصیلات آپ جاننا چاہیں تو یہ کتاب حضرت علامہ مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے ذکر جمیل اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے جس میں بتایا گیا ہے کہ حضور بظاہر بشر تھے لیکن خیر البشر تھے آپ بشریت میں ایسے کامل تھے کہ کوئی بشر حضور صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے آپ کی گردے راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا آپ کی آنکھ مبارک کے موضوعات کان مبارک کے معزات اس کتاب میں موجود ہیں ذکر جمیل یہ کتاب آپ ضرور حاصل بھی کریں اور اس کا مطالعہ بھی کیجئے ہر بات عربی حوالے موجود ہیں کتاب کا نام جلد صفہ نمبر کہاں سے چھپی ہے یہ ساری باتیں حضرت نے اس کتاب میں لکھی ہیں فقول الملادین کفروم ان قومی بس آپ کی قوم میں سے جو کافر تھے ان کے سردار بولے ہمیشہ گمراہی کی طرف زیادہ جانے والے مالدار اور سردار لوگ ہوتے ہیں اور عوام تو ان کے پیروکار ہوتے ہیں وہ تو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں ما نواک اللہ بشرم مثلنا ہم تو آپ کو صرف ہمارے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں بما نا کا تبا کا الدین اور جو آپ کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ذلیل و رسوا لوگ ہیں یعنی غریبوں کو وہ حقیر سمجھتے حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں مال کوئی وجہ افتخار نہیں فضیلت کی کوئی وجہ مال نہیں ہے اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ جو مالدار ہوتا ہے اس میں عقل زیادہ ہوتی ہے یہ بات بھی نہیں ہے تو وہ کہتے کہ یہ حقیر لوگ ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں انہیں کیا پتہ چلے باد یا عقل سے پیدل ہیں سر سری انہوں نے نگاہ کی ہے کیونکہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو مالدار ہیں انہی میں عقل ہے اور غریبوں میں تو عقل نہیں امام غزالی علیہ رحما فرماتے ہیں مال عقل سے نہیں ملتا اگر عقل سے مال ملتا ہوتا تو دنیا کے سارے بے وقوف بھوکے مرتے تو مال ہونا یہ من ہونے کی دلیل نہیں ہے ہاں خوف خدا ہونا یہ من ہونے کی دلیل ہے نیک صالح ہونا یہ من ہونے کی دلیل ہے وما لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْلٍ ان لوگوں کی ہم اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے وہ کہتے آپ بھی ہمارے جیسے ہیں اور آپ پر ایمان لانے والے بھی کمزور لوگ ہیں تو آپ کو اور آپ کے مومنین کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں اب سوچے نا بہتر اگر مسلمان ہیں اور دنیا بھر میں کافر ہیں تو تعداد کے لحاظ سے بھی وہ قلیل ہیں اور طاقت کے لحاظ سے بھی کمزور ہے بل نہ وہ کا بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں نظارے قالا یا قومی آپ نے فرمایا میری قوم آ آئی تو کیا تم نے سوچا ان کنتوں بین میں ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور واقعی اللہ کا نبی ہوں آن دی اور اللہ نے اپنی طرف سے مجھے رحمت اگر عطا کی ہے تھوڑی دیر کے لیے فرض تو کرو تو میری بات غور سے سنتے کیوں نہیں ہو سوچو سمجھو غور تو کرو اگر میں جو کہہ رہا ہوں سچا ہوں تو بتاؤ تم کتنے نقصان میں رہو گے کافر آپ کی بات سننے کو تیار نہ تھے <عَلَيْكُم> فس تم پر ڈالا گیا یعنی تم حق کو دیکھنے سے اندھی بن گئے ہو ان کو موہ وہ انتم لہا <كَارِهُون> کیا ہم اس رحمت کو تم سے چپکا دیں تم رحمت سے بھاگ رہے ہو تو ہم تم پر چپکا تو نہیں سکتے وہ ان تم لہا اگر اگر تم اس رحمت کو ناپسند کرو یعنی یہ ایمان رحمت ہے یہ گناہوں سے بچنا رحمت ہے لیکن تم دور بھاگ رہے ہو تو ہمارا کام تو تمہیں ہدایت کی راہ دکھانا ہے اب تم چلو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے وہ یا قومی اے میری قوم لا علیہ مالا میں تم سے اس تبلیغ دین پر مال نہیں مانگتا اب بتاؤ جب میں تم سے مال نہیں مانگتا تم سے پیسے نہیں مانگتا معاوضہ نہیں مانگتا تو پھر میں یہ باتیں تمہارے بھلے ہی کے لیے تو کر رہا ہوں میرا کیا فائدہ ہے اس میں ان اجریہ اللہ علاللہ. میرا اجر اور ثواب تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے میں تو ثواب اللہ سے مانگتا ہوں تم سے تو میں کچھ بھی نہیں مانگتا تم میری بات غور سے سنو تو صحیح اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں وہ نصیحت کی بات تک سننے کو تیار نہیں ہوتا بلکہ نوود البلّہ ظالب ایک بھائی نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ وہ میں نے کسی کو کیسے دی اور کہا کہ یہ کیسٹ آپ سنیں اس میں قرآن و حدیث کی باتیں ہیں تو سامنے والے نے کہا کہ بھائی ہم نہیں سنیں گے سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا اس لیے ہم سنتے ہی نہیں ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سن لیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا اور بغیر سنے جاہل رہیں گے تو اللہ تعالی پکڑ نہیں فرمائے گا حالانکہ حدیث پاک میں طلب العلم فریدت اللہ کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے تو اس طرح دو گنا ہوئے ایک تو علم نہ حاصل کرنے کا گنا ہوگا اور دوسرا عمل نہ کرنے کا گنا ہوگا اس کی مثال تو اس طرح سمجھیں کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ اپنے دل کا چیک اپ کرا لیں وہ کہے نہ بابا نہ میں دل کا چیک اپ نہیں کراتا اگر میری رگے بند ہوئی تو مجھے آپریشن کرانا پڑے گا اگر ڈاکٹر رپورٹ میں آپ کو بتائے یا نہ بتائے آپ رپورٹ کروائیں یا نہ کروائیں اگر رگے بند ہیں تو اس کا نقصان تو ہو گئی. تو انسان اگر آنکھیں بند کر لے اور جاننے سے اور معلومات سے بھاگ جائے وہ ٹیسٹ نہ کروائے کہ کہیں اگر مجھے پتا چلا تو پھر مجھے علاج کروانا پڑے گا تو اس سے کیا وہ بیماری سے بھاگ جائے گا اور بچ جائے گا اسی طرح اگر معلومات حاصل نہ کی تو کیا جہنم کی آنکھ سے بچ سکتے ہیں بلکہ ڈبل گنا ہے ایک تو علم حاصل نہ کرنے کا گنا اور دوسرا عمل نہ کرنے کا گنا ان اجریہ اللہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے بے طور دلین اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا وہ کہتے ان غریبوں کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہے آپ نے فرمایا غریب ہو کہ امیر ہو جو تقوی اختیار کرے گا جو ایمان لائے گا میں اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہوں وہ میری محفل میں بیٹھتے ہیں میں انہیں تمہاری خاطر بھگا نہیں سکتا کہ تم کافر ہو یہ مومن ہے انهم ملاقو ربهم بیشک یہ مومنین اللہ سے ملاقات اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں نیک لوگ ہیں ولکنی اعاقکم قوما تجحلون ہاں میں تمہیں جاہل قوم سمجھتا ہوں کہ تم نادان قوم ہو او قومی قوم اے میری قوم میں یانصرونی من, من الله ان ترتتهم اگر میں ان مسلمانوں کو اپنے سے دور کر دوں اور اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا نبی کبھی گنا نہیں کر سکتے یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے اف اللہ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ولا اقول لقم انڈی خزا ان میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تو فرمایا میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں خدا بن گیا ہوں یہ میں نے کب دعویٰ کیا میں نے تم سے یہ کہا مجھے جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے والا عالم الغیبہ اور نہ ہی میں خود غیب جان لیتا ہوں یعنی میرا علم غیب ذاتی نہیں ہے جو بھی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے ولا اقول ملک اور نہ میں تم سے کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں کہ تم اعتراض کرو کہ آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں سوتے کیوں ہیں میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں بشر ہوں لیکن اللہ نے مجھے مقام و مرتبہ و طاقت و قدرت عطا فرمائی ولا عقول تزدری جن مسلمانوں کو تم اپنی نگاہوں میں ضلیل سمجھتے ہو میں ان کے متعلق ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر نہیں دے گا بلکہ خیر تو انہیں ہی ملے گی چاہے وہ غریب ہے تو غریب ہو یا امیر جو نیک ہے متقی ہے پرہیزگار ہے وہی وہ کامیاب ہوگا اس گفتگو سے کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی غریب کافر ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا نہیں غریب ہے اگر کافر ہے یا گناگار ہے تو کامیاب نہیں ہوگا امیر ہو کہ غریب ہو جو متقی اور پرہیزگار ہے وہی کامیاب ہے اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے بما فی انفسین ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے وہ کافر کہتے کہ غریب آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ سے وہ طاقت حاصل کریں کمزور ہے تو طاقت کے حصول کے لیے اور اپنی واہ کے لیے آئیں گے دل سے ایمان نہیں لائے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو بخوبی اور زیادہ جانتا ہے اگر میں بدگمانی کروں اور بدگمانی کر کے انہیں اپنے سے دور کر دوں تمہاری خاطر میں ٹھکرا دوں ان کی دل آزاری کر لوں بے شک اس وقت تو ضرور میں ظالموں سے ہو جاؤں گا اور نبی ایسا کام کبھی کر ہی نہیں سکتے قالو وہ بولے یا نوح اے نوح علیہ سلام قد جادلتنا بے شک آپ نے ہم سے بہت جھگڑا کیا اکثر تجدال اور آپ نے ہمارے خلاف بہت باتیں کی ساڑھے نو سو سال کے قریب وقت گزر گیا کوئی یہاں پانچ منٹ کسی کی نصیحت سننے کو تیار نہیں ہے کسی کو آپ نصیحت کریں ایک دفعہ کہے دوسری دفعہ کہے تو وہ منہ سے کہہ دیتا ہے کیا بار بار اب شروع ہو جاتے ہیں ایک دفعہ کہہ دیا بس کافی نہیں ہے تو آج ہمارے یہاں پر کوئی پانچ منٹ نصیحت کو سننے کو تیار نہیں تو وہ تو تھے کافی تو انہوں نے کہا بہت آپ نے نصیحتیں کی اور بہت ہمارے خلاف آپ نے باتیں کی ہیں ہم بہت برے ہیں آپ ہمیں کہتے ہیں جہنمی ہو سب ہم ایسے ہی ہیں اب آپ جو ہے ایسا کریں کہ عذاب لے آئیں اب تاخیر کیوں کرتے ہیں فا بِمَا بیما پس آپ جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں اس عذاب کو لے کر آئیں ان کن من ان اگر آپ سچے ہیں آپ نے فرمایا ان نما یا کم بھی لاہو انشا عذاب تو اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا وما ان تم اور جب اللہ تعالی عذاب نازل کرے گا تو تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے عذاب کو تم روک نہیں سکو گے آپ نے فرمایا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اگر اللہ تم سے ناراض ہو گیا اور تباہی کو مقدر بنا دیا گیا تو اب میری نصیحتیں تمہیں کوئی فائدہ نہ دیں گی تم اب ایمان نہ لاؤ گے ولا یون فروکم ان انت اگر اللہ تعالی ناراض ہو کر تمہیں اب گمراہ کرنا چاہے تو میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر میں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں مراد یہ ہے کہ جب گناہ کر کر کے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو نصیحت کرنے والے کا قصور نہیں ہوتا اس کے اپنے دل کا قصور ہے تو اس کی زمین سخت پتھر ہے جس پر رحمت کی بارشوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہوا رب وہی تمہارا رب ہے وہ الہ ہی اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ام یقول کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نبی نے خود بنا لیا نو علیہ السلام کے واقع کے درمیان اس بات کو پھر دوہرایا گیا قل اے محبوب آپ فرمائیے ہو اگر میں نے اس قرآن کو خود بنایا ہو فعال یا اجرامی تو اس کا گناہ مجھ ہی پر ہے اس کا گناہ مجھ ہی پر ہے مراد یہ ہے کہ تم غور تو کرو اس کتاب میں تم یہ شور مچاتے ہو کہ انہوں نے خود بنا لیا ہے تم سوچتے کیوں نہیں ہو حقیقت یہ تھی کہ کافر یہ جانتے تھے کہ یہ قرآن اگر سن لیں گے تو ان کے دل بدل جائیں گے اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تو کافر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے سیٹیاں مارتے تالیاں مارتے اور شور مچاتے تاکہ کسی کے کان میں قرآن نہ جائے کیونکہ یہ وہ قرآن ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیتا یہ وہی قرآن ہے کہ جس نے دنیا کی سب سے سخت ترین قوم کو مکہ کو آخر کار ایمان کی طرف ان کے دلوں کو نرم کر دیا آج اگر مسلمان اس قرآن کو سنے اور اس کا دل نرم نہ ہو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو قرآن پاک سننے کے باوجود وہ ہدایت کی طرف اور نیکی کی طرف نہ آئے تو اسے ڈرنا چاہیے کہیں ہمارے دل سختی میں پتھروں سے زیادہ سخت تو نہیں ہو گئے اللہ ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے وہ ان بری تجریم میں نے یہ قرآن اپنی طرف سے نہیں بنایا تم جھوٹا الزام لگاتے ہو اور میں ان تمام کاموں سے بری ہوں جو تم گناہ کرتے ہو